اللہ رجیل آقا رجیل آمد و آجیب آدھا جاکان مشرکات مانا بیا مقصود المخاری کنی چکر ایتنا چی اروار دا سڑی یا دن ادن سڑی محلو قادر دن باہا فیدہ رسیشی کنم محلو قادر دن باہا چاہر سڑیش سلکان مشرکات لکنی چیل آدھا جاکا سڑی مشرکتا ہوں کہ میں بیٹھا مثلا کہ میں قسم دل سے ہیں اعظم تاریخوں قال البص النبيذ زرم قالے طرف سے اپادے کافی نہیں حکم کے مان باہر زابرے مسجد مار رہا تھا تو نشے تھا انہوں نے میں تو اپادے طرف سے دخل طرف بدر کے دوڑ زادری نبی نے سمے دوران نے یہ مرتبہ زدی مرتبہ اپادے تنسی ذمارو مشچند بعد میں تنکشف بعد میں تو عقلت اب غالب نے فرمایا تو ور کہیں وہ کان داوید ترتوب مسئلے کی عندو وقال عليه طالب له نصيبا في تلك الغنیمت لقد اسرا الغنیمت وہ زرا سو غنیمت او دان بنا کے دیا جسر غنیمت اللہ ضرور بار اس شیبو فتا کے کی کہ وہ جی اپنا غنیمت ابو پیرو علی عباس مصنف البخاری دار رمصلہ دا من ملک زارح من شد زارح من قزار المحرمين وعتقال سوم شمار من قزار المحرمين و کی حدیث برکو ابو داؤد کی ترمذی کے حوالے ما من قزار المحرمين الا نے ابو داؤد بندہ رضی اللہ ما بخاری بندہ رضی اللہ یہ قائل لائ جدا رضی اللہ نا آزادی من بلکہ دارے من بحر من آلے اور دا دلیل پشکیت آدمی عیتق وثبوت دمیل سلا اور حاصل تیستے لار دارے دیوائے دا بخانے اب باس از نحو جترہ دادیل از نحو دلیبیل السلام اواقیل اغرور خرابت محرمو دلیبیل السلام پہنے کیا حسابہ دلیبیل السلام اور دلیبیل السلام پہنے کیا حسابہ اغرور کیا کچھ دا مسرہ صحابیت ہے نفقہ رشلی ازاد دوست دلیگے حرام کی آگے اور دا حدیث محمود پہنید ہوئی حرام کی حدیث مرفاض ہے من مانکہ ذا رحمید محرم لانے احناب داوئی کچھ دری شرط دلیگے دیو کہ ذا رحمید کاجنبی وانا دلیگے دل. اور دیو شرط دلیگے محرم بھی حرامت و حرمت بلیسا لکتر شو اور رور شو نظر گئے فل ختری وکیل مرضی و فیل پیداری خوش کور خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جاہل دیو خلیلہ سلام ہو گیا ہے لوثار اجازت تو کہا پر نظر سے ابی و قیلہ عباس کی دا جو پر پریتا کیا بات نو یا فیدا نبی سے دا تو ارسال کرے آواز دا ظالب مذالم اس ان کے قریے ہو نا آغا جی بتا ماں ماں اس ان ماں وہ کرے تے کرے نا ظالب مغفر جی نے ہم متجیہ پرید نا فتنہ بنا ذات فتنہ ال ابن و قنا ابا من ذی جاتہ فرید و لا تدعون من بالحب جو روتے پرے بات جواب کرے گا دا یو پرویدبلیو دا ثلول نہیں ہود رہا وہ مقصد ہے کہ تے وہ غلامان کرا کو سارا کرا لے ملک لا لے حال اجازت نہ کہ جواب ہے قاضی نے اگے بھی نہیں نو ماں ماں تم مشک دیتی ہے جواب ہے تم چاہے تو مشرک ناقص دے تم تو تدی جو عبادت ہے جوابلم کہ رسول اللہ علیہ تعجیاتون دا اصنا و رجائیہ بکن دا اتخانا تجاہا ماہ تعجیات تفسیر بھی لازم دے اصل معنی اضارہ دا حلس اضارہ دا حلس پر نیکو مانی سبب نفاظ اضارہ دا کما نکحہ سلو را بدے ملک و امار مالکی یعنی اتبار رضی اللہ علیہ و قول رسول اللہ اسلام تعالیٰ و صلق علاکہ من شایرین اسلام تعالیٰ علیہ و قول رسول اللہ علیہ و قول دا سبب رشہ قد قلنا قد قلنا رسولنا کذاب قد میں نام امن ملاون وجانا عوام الصراط السلام المکئۃ والزمان کو کداش کافر امان صالحہ جماعتیں نام امن ملا امر السلام المکئ اور کل الاسلام راوی اسلام داسی بے ترین چیز ہے داغام پسوں کو برباد ہوتے یاد ہوشنا صلاحۃ سبریا نہ تقریباً تندر تراجم دی منتبی صرف از جائ <تصفيق> جائے اور و, و بھی دی دی. نکاوی بچے فیداشی. لازم دے بارے بار آداد اور اس درخواست بہر میں سنتا محمود سے نکاح خاص صورت امن اسلام و کو اور احمد مارکو بنائی مولانا حسن کرکی جائز اور ذکر جی اسلام کا اسلام اسلام کمل اور اسی کے اور اسلام فیوک فیوک ان کو خراب ہے رضی بایا یا اسلام اور عرض اسلام جسلام بناولی فرحی استرقب کو یعنی باقوی پاسشی یا استرقاب میوک رشی امکہ اسلام درہو انہوں نے یکتر ہو رخلاب دا جمعہ دا جمعہ استرقاب مالکو پرم سیدی یہ کہای پھر دیوی استرقاب جہید نے رکینت دیو تکا آخر تی جہیدیو باقان ایسیل پیدا یہ حدود مجوسنہ دا عارب صحبید دا دا دا غیر تفصیل دے دی اور دیکھ کروازی گرفی دار دی فَفِی خَوْلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ سَلَبَ اللَّهُمَ صَلَىٰ اَبْنَا مَمْلُوکًا وَجَدِ سِلَّعَىٰ اپنے مملقاً مطلع مملوکی ذکر دکھر کرتے ہیں کہ آمد مولوک امراض جگہ نے مولوک اذا آمد دہا ربی ادھا ربی ادھا ملکیت نکا سنچفا آجمی را جیدان کی فاہ ربی وائم را جی آمد دہا ربی بین اللہ بھی ساعت دے ہو و دی مجادی درمیان تماوات بے دم مبلوع کہ حضرت چوہدری مان کے حید ثمر میں جسن مساوات کا اور جشنتوی ادسوں دا طور برابر دی لا. الحمدللہ, الحمدللہ. دی فضاحت میں سن مرہم بلاستر العالم اور اتا جنامی مری اماں نے لگیا کہ تم پکھا نے میں شوانے لگا دے ورتا رنا مرون وں نا شوان روح میرا کہیں قبل عارض کرو اور داغی سب دا جس دا میں قال ابن نافع قال ان رمضان علی کل جنین جنازہ کا حال ہے ایماوا لا ہے مشرہ ایماوا یہ انسان ہے طائفہ ہے نام بیان ہے بے شک میں قال رمضان اللہ کی مملوک کر دی دلوں کے طیبہ کا میں نے کون تم کا جہاں طالبین ہیں ونی راہیں اور جواب سنی تو سبایا ہم نے کہا بنی تمہیں کئی لوگوں پریاب کا وقار ہے نوک کالے نے لگا کورین ہلا نو ریمہ لا دینامو ہے مالا گیاں فضیوہ کالے نے اورہ پھو اورہ پھو کو نہ مے تو گئے ہم نو وکلمرا پوت ہمارا جینا نا وشنا لا خبر جمع کل زے مبارد سبھی دہ کی کال احمد کالافات نے ندیش سے کہا دادی جی تو پدا بلجت سبھی ہو وصال وانا جاي انا جي جاي وانا سياده انتوا في حدنا والسيد ابو نض جويرم في حسين ثابت مركز من شمس لك انا غادي تو مالی دا مالی دا سن من سب آر سب آر من دا. فشتت دا لین من حاصل زوجات تا ذو مانہ بہت ظفر زوجات ہونا سب کو پیدا شکر باز فحببنا العزله ومنزل قربال نبو کو عزل کو چمری باہر پیش یہ نہ فر کہ نور الہ ش ابھی ذکر ختم ہونے ولی من عز الاقرار عز قبل النزول ذیفر کہ تعروف الہ ش کا جغرافیہ نے رہتے ختم ہونے والے کی جو مولا کے ختم سے داروال فحببنا العزله فقالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشے بتا سبانے ہرن ذنک اور ذینک اور داد اسران کی کو یہ لفظ ہے ما علیکوم انت فاری وشے بتا سبانے ہرن کور لیکن دا مناسب میں اس کی اپ صلی اللہ علیہ چندی ذکر گئی ان کا سیاق دا ما بنا سمتن کائناتیں تجھے چاحت وسط دار چاہت ماکر نے اپنا کی مجھے بتا دے اللہ تعالی چور کی دعائیں ہیں ندا نکل کا سب مفصل دعائیں سے تفسیر کو سنیں گا دیگر کی داخل نام عربی شراب لینے نے ساتھ میں سب دعائیں نے ادم علیہ لوط کی چلو کر ان کے الان کے بعد بات دعائیں عمر کمن سماج اللہ ارادہ کر دعائیں کیلاش لا نہیں تو لشمن کو دعائیں نہیں کو نہیں کے پیانو سے وہ نہ کہا داتا جانت رہا سمت لکن مکروہ اور دو بچی اچھے کام والی روا دا بعد کہ نا آدھر جا شوئے دے، آدھر مکرہ دے، ودا پتا کا لیت خنو چی پیدا کی گئی اور دےول اندھر پسوک ورکائی، دخانہ دائنی منظومہ اصل مرشد آگا لکھا دا، نا دو پکار لکھا دا باب نظر ہمیں کہا لگی اللہ راہم جیانا دے اللہ راہم جیانا دے لیتی او روح، رسم انسان تکری کی روح انسان انسان موجود دن کے سر ق کہ میں نے ارادہ کے لیے مجھے ان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے۔ بڑے اعجاز دار مہاتما کا کھانا کہہ رہا نا ہمارے ابو کا ہم قال اللہ لہو حکم ان کا۔ بیتویج جبلی دو عربوں اصل عقل سوائے استقامت کے علاوہ سنج استقامت العرب بڑے بر محمد جو حضرت منانے نے میں تمین صاحب مرسلات ہیں وقت ادرے خبریں چ مارنے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے کہ ادرے اور قصار کے بارے میں یہ بارے میں صدقات جیل ایسا چاچی دادمپور کی تاری بلاور کی